لا لا رسول صل اللہ علیہ وسلم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفخه یوسیکم اللہ فی اولادکم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 أودين لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لاتر اقرب نف اللَّهِ ان د اللہ کا نلیمن حکیمات حقیم دین اسلام سے قبل لوگوں میں طریقے کی تقسیم کا کوئی خاص طریقہ کار موجود نہیں تھا جیسے جس کی مرضی آتی ویسے وہ تقسیم کرتا اور اسلام کے آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے اس ستنے کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جس بندے کے پاس مال ہو وہ اپنے اس سارے کے سارے مال کے بارے میں وسیعت کر دے تاکہ بعد والوں کے اندر جھگڑا اور فساد پیدا نہ ہو سورہ باقارہ کی آیت نمبر ایک سو اسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَذَرَ أَحَذَكُمُ الْبَوْتُ اِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ کہ تم پر فرد ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے تو موت کے وقت وہ اگر مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو والدین قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کرے حقاً علی متا یہ وسیع کرنا پرہیزگار لوگوں پر حق ہے یعنی ان پر فرض ہے تو وسیعت کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرد قرار دے دیا کہ ہر بندہ جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ اپنے مال کے بارے میں وسیعت ضرور کرے تاکہ اس کی وسیعت کے بعد اس کی جو اس کا طریقہ ہے اس کو اس کی وسیعت کے مطابق تقسیم کیا جائے صحیح بخاری کتاب الوسایا باب الوسایا حدیث نمبر دو ہزار سات سو اور اٹھتیس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَقُمْرِئِمْ حق مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوسِی فِيهِ يَبِیتُ لَيْلَةَيْنِ إِلَّا وَوَسِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ کہ کوئی بھی مسلمان آدمی کسی بھی چیز کے بارے میں وسیعت اگر کرنا چاہتا ہے تو دو راتوں کے اندر اندر وہ اپنی وسیعت اپنے پاس ضرور لکھ کے رکھے یعنی وسیعت کرنا بھی فرد ہے اور پھر اس وسیعت کو تحریر کرنا لکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ وسیعت کو تحریر کر دیا جائے لکھ دیا جائے تاکہ فتنا فساد بعد والوں کے اندر بپا نہ ہو تو ابتدا کسی بھی شخص کو اپنے سارے کے سارے مال کی وسیعت کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے دیا تھا دین اسلام کے اندر مشروع کیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ اور سورہ نساء کی آخری آیت یہ آیات نادل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے خود وصیت کر دی پہلے وسیعت کرنا مال کے بارے میں بندوں کی ذمہ داری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے خود مال کے بارے میں وسیعت کی کہ طریقے کی اندر میں وسیعت کرتا ہوں فرمایا یو سی کما فی اولاد کم لز داکاری تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں اللہ وسیعت کرتا ہے کہ بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے سعین کنہ نسا انکسنا تئنی فلا ہن فلوس ہاں تارک اگر عورتیں دو سے زائد ہوں تو کل مال کا ان کو دو تہائی حصہ ملے گا نصف ہو اور بیٹی تو مس اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا ماں تارا کا یہ مال کی تقسیم کا وراثت کا طریقہ کار بیٹی کو بیٹے کی نسبت آدھا یہ کب ہے تارا کا اس مال کے اندر ہے جس کو بندہ چھوڑ کر فوت ہو گیا جو اس کا ترکا ہے تو ترکے والے مال میں یہ انداز اور یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا تو اس ساری آیت کے اندر اس سے اگلی آیت میں اور اسی طرح سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کر دیے اور حصوں کو متعین کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ حصے جو میں متعین کر رہا ہوں یہ حصے تم نے اس وقت تقسیم کرنے ہیں وصیت جو کی گئی ہے اس وصیت کو پورا کرنے قرض کو ادا کرنے کے بعد قرض بھی ادا کیا جائے اور وصیت کو بھی پورا کیا جائے اس کے بعد یہ کتاب و سنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی ہے مال تقسیم کرنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے اس کے بعد یہ مال تقسیم کیا جائے فرمایا وسیع سن او ہا من ممبادی وسیع یو سین ابھی ہا اودین وسیع یو سا بھی او اوین تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ لفظ بولا ہے کہ یہ وراثت جو اصحاب الفروض کو جن کے حصے کتاب اللہ میں اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں ان کو وراثت دی جائے گی کب وسیعت کو پورا کرنے کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد تو بندے کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے طرقہ میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے طرقہ میں سے کیا جائے پھر جو مار اس کا باقی بچتا ہے اس کے ساتھ اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے قرضے ادا کرنے کے بعد اگر میت کا کوئی طریقہ باقی بچتا ہے تو اس طریقے میں سے ایک تہائی حصے کے ساتھ وسیعتوں کو پورا کیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو وسیعت کرنا ہی چاہتا ہے ابلوس کبیر ایک تہائی حصے کی وسیعت کر دے اور ایک تہائی حصہ بہت زیادہ ہے ایک تہائی حصے سے زیادہ وسیعت کرنے کی اجازت نہیں اپنے کول مال میں سے مرنے والا سلوس مال کی وسیعت کر سکتا ہے اس سے زائد مال کی وسیعت نہیں کر سکتا صحیح بخاری کتاب الجناد باب ریسائی نبی صلی اللہ واڈنا ابھی وکاس حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اسی طرح سعید بخاری کتاب الوسا بابرا کا وارا فتح نمبر دو ہزار سات سو اور بیالیس اسی طرح کتاب الوسا سعید بخاری کی باب الوسیت ابی سلوس حدیث نمبر دو ہزار سات سو ترتالیس اور دو ہزار سات سو چوالیس تو ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وسیعت کرنے لگے تھے سعد رضی اللہ تعالی کہ اس کی وسیعت کر زیادہ سے زیادہ یہ بھی بہت زیادہ ہے تو سلو سے زائد مال کی ایک تہائی حصے سے زائد مال کی وسیعت نہیں کر سکتے اگر کوئی بندہ ایک تہائی مال سے زائد مال کی وسیعت کر دے مثال کے طور پہ اپنے آدھے مال کی وسیعت کر دے تو اس کی وسیعت باطل اور بردود ہوگی صرف اس کے مال میں سے ایک تہائی مال کو اس کی وسیعت کے مطابق استعمال کیا جائے گا تقسیم کیا جائے گا جن لوگوں کے لیے اس نے وصیت کی ہے باقی دو تہائی مال کتاب و سنت کے مطابق جو اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں نبی اخلاط اسلام نے متعین کیے ہیں کتاب اللہ کے اندر سنت رسول اللہ صلی اللہ علام کے اندر ان کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسا واقعہ رونما ہوا کہ کسی شخص نے وسیعت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے غلام آزاد چھ غلام تھے اس کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے صحیح مسلم کتاب الایمان باب من اعتق شر شرکن لہو فی اب حدیث نمبر اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت چھ غلام آزاد کر دیئے چھ گلام تھے لم یک اللہ مال غیر ان کے علاوہ اور مال بھی اس کے پاس نہیں تھا فادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا فَجَزَّعَهُمْ أَسْلَاثًا تین ان کے حصے کی دو دو کی تین ٹولیاں بنا دی ثُمَّ أَقْرَعَا بَيْنَهُمْ پھر آپ نے ان کے درمیان قرآن دادی کی فَأَعْتَقَ إِسْنَيْنِي وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً تو دو کو آپ نے آزاد کر دیا اور چار کو آپ نے قید ہی رکھا وَقَالَ لَهُ قَوْلًا اور بڑی سخت بات اس آدمی کے بارے میں کہی جس نے یہ اپنے سارے کے سارے مال کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا تھا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وسیعت ایسی کار بھی دے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کی وسیعت کتاب و سنت کے خلاف کی گئی باطل ہے اسی طرح سی بخاری کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے طویل حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں بال اقوام ط شروطر لئی صطفی کتاب اللہ لوگوں کو کیا ہے ایسی شرطیں لگاتے ہیں ایسی باتیں بناتے ہیں جو کتاب اللہ سے محل نہیں کھاتی شرط شرطر لئی صطفی کتاب اللہ بات جو بندہ بھی ایسی شرط لگائے ایسی بات کہے جو کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے و انش طرح میں آتا شرطن اگرچہ وہ سو شرطیں لگا لے سو اصول بنا لے تو شرط اللہ ہی احق و اوسحق اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ پکی اور زیادہ مضبوط ہے تو اللہ رب العالمین نے اصول متعین کیا ہے کہ وسیعت کرنا فرض ہے پہلے سارے مال کی وصیت کرنا فرض تھی اب زیادہ سے زیادہ سلس مال کی وسیع کرنا فرض ہے اس سے کم کی وسیعت بھی بندہ کر سکتا ہے لیکن سلوس سے زائد کی نہیں وسیعت کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے کیونکہ وسیعت وہ منسوخ نہیں ہوئی کل مال کی پہلے وسیعت تھی اس سے سلس مال تک منتقل ضرور ہوئی ہے کہ اب سلس مال سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا لیکن وصیت بہرحال موجود ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیعت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے وسیع ابھی بھی موجود ہے اس کا حکم باقی ہے وسیعت کی فرضیت باقی ہے موجود ہے لیکن وسیعت اس کے چند ایک احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ وسیعت زیادہ سے زیادہ سلس مال کی, کی جائے گی اس سے زائد کی نہیں دوسری بات جن کو اللہ تعالی نے وارث بنایا ہے ان کے حق میں وسیعت نہیں کی جائے گی مثال کے طور پہ مرنے والا میت اپنے بیٹے کے حق میں بیٹی کے حق میں بیوی بی کے حق میں ماں باپ کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوگوں کے حصے اللہ نے قرآن و سنت کے اندر متعین کیے ہیں مقرر کیے ہیں جامع ترمدی اباب وسیع وار سن حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیس امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ حجت البا کے خطبے کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ قد حق حقہو اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا ہے فلا فلاں وسیع لہذا وارث کے لیے وسیع نہیں ہے جو بندہ وارث بن رہا ہے تو وہ بندہ وسیعت کا حقدار نہیں ہے اس کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی تو یہ حدیث جامع ترمتی باب الوسا جا وسیع نمبر دو ہزار ایک سو بیس اور دو ہزار ایک سو اکیس اس کے اندر موجود ہے صحیح سنعت کے ساتھ تو ان دو باتوں کا خیال رکھا جائے کہ جو وارث ہیں ان کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی ایک بات دوسری بات وسیعت اگر کسی نے کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ سلس مال کی وصیت کرے اسے زائد کی نہ کرے غیر براسا کو دے ذویل ارہام کو دے دے یا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فقراء مساکین یا دیگر جو صدقے کے مسارف ہیں ان میں خرچ کر دے جہاں اس کا جی چاہتا ہے کرے لیکن وہ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا وہ کے لیے اگر وصیت کرے گا تو وصیت کل عدم ہو جائے گی باطل قرار پائے گی اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ وسیعت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مکتوب ہے یہ فرض اور واجب ہے کہ وسیعت کی جائے تو میت کے ترکے سے کفن دفن کا انتظام اس کے قرضوں کی ادائیگی اور سلس مال سے وسیعتوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کو کتاب و سنت کی نصوص کے مطابق جو وراسا کے جتنے جتنے حصے بنتے ہیں اتنے اتنے حصوں کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے وسیع اپنا ترکے سے محروم رہ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کتاب الحج بابو توریسی دوری مکہ تابا بہا و, و شرا حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو فرمائیں اور بتائیں کہ اینا تنزیل فی داری کا بھی مکہ تا مکہ آپ جائیں گے حج کے لیے آپ اپنے کون سے گھر میں رہیں گے تو کہنے لگے وہ ہل تارا او دور عقیل کا کوئی ترکہ گھر وغیرہ ہے کچھ وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ کان اکیل ان وارسا پالے ہوا طالب ان لمب یارس و جعفر ان علی اور عقیل ابو طالب کا وارث بنا تھا اور, وہ اور طالب و لمبرس ہو جعفر ان والا علی جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وارث نہیں بنے تھے طالب اور عقیل یہ ابو طالب کے وارث بنے لیکن جعفر و علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ وارث نہ بنے کیوں لی انا کانا مسلی مینا مسلی مینی یہ جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے دونوں مسلمان تھے عقیل اور طالب یہ دونوں کے دونوں کافر تھے فقان عمر ببن الخط رضی اللہ عنہ یقول اللہ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسی بنا پر کہا کرتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہیں کافر مومن کا وارث نہیں پھر یہی حدیث صحیح بخاری کتاب المغازی باب ائین راقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائع حدیث نمبر چار ہزار دو سو تراسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالی نے پوچھا فتح والے سال کہ آپ صبح کہاں اتریں گے تو نبی السلام نے فرمایا کالانا عقیل ام منزل کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی منزل چھوڑی ہے پھر کہا لا یارسول مومین ال کافرا الكافر یاری کہ مومن کافر کا اور کافر مومن کا وارث نہیں مرنے والا کافر ہے تو مومن جو اس کے برا ہیں وہ اس کے مال کے وارث نہیں بنے گے مرنے والا مومن ہے تو جو اس کے برا شاہ کافر ہیں وہ اس کے مال کے حقدار نہیں بنے گے مرنے والا نمازی ہے اس کے وراسا میں جو بے نمازی ہے وہ اس کا وارث نہیں مرنے والا زکات ادا کرتا ہے اس کے وراثا میں ایسے بندے ہیں جو زکات کے منکر ہیں قولن چاہے امالن وہ اس کے وارث نہیں بنے گے مرنے والا رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا اس کے وراثاہ میں کوئی بندہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ اس کا وارث نہیں مرنے والا مومن موحد ہے اس کے ورا شاہ میں سے کچھ بندے مومن و موحد نہیں کافر و مشرک ہیں وہ اس کے وارث نہیں بنے گے ایسے ہی مرنے والا اگر کافر مشرک ہے اس کے وراثا میں کچھ لوگ مومن موحد ہیں وہ مومن و موحد اپنے کافر و مشرک میت کے وارث نہیں بنے گے مرنے والا بے نوازی ہے وراسا میں کچھ لوگ نمازی ہیں تو وہ نمازی بے نمازی کے وارث نہیں بنیں گے زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوات ادا نہ کرنے والے کے وارث نہیں بنیں گے اسی طرح دیگر جتنے بھی احکامات ہیں جتنے بھی امور ہیں جن کی بنا پر بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا جن کی عدم موجودگی میں دل کے اندر ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا ان تمام تر کے پیشے نظر یہ ایک دوسرے کے وارس نہیں بنے گے نبی علیہ السلاط کا یہ فرمان سعید بخاری کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا لا یاری سلمو سلیم القافیہ ولاقافر المسلیما سعید بخاری کتاب الفرائد باب الری سلم سلیم القافیرا ولیقافر المسلیمہ حدیث نمبر چھ ہزار سات سو چونسٹھ کے اندر بھی یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے اسی طرح صحیح مسلم کتاب الفرائد حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چودہ اور جامع ترمدی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آپ کا یہ فرمان موجود ہے اسی طرح جو کاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بنے گا جامع ترمدی کتاب الفرائض باب ما جا اب تعلیم القاتل حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نو سید نابرا فقی ہے امت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل لا یارس جو قاتل ہے وہ وارث نہیں بنے گا تو قتل کرنے والا مقتول کا وارث نہیں بن سکتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمدی ابواب الفرائد باب ماجا اسی بلی میرا القاتل حدیث نمبر دو ایک سو نو اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کتاب الدیات حدیث نمبر دو سو اور ابن ماجہ کی کتاب الفرائد حدیث نمبر دو ہدار سات سو اور پینتیس کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے نہ قاتل مقتول کا وارث بنے گا نہ ہی مسلم غیر مسلم کا اور نہ ہی غیر مسلم کسی مسلمان کا پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلتا ہے آک کرنے کا باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا بیٹے نے باپ کو آگ کر دیا یہ ایک دوسرے کو آک کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ سراسر غلط اور باطل ہے جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعین کر دیا ہے ایک شخص کا حصہ تو کون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون اور اصول کو رد کرے شہی بخاری کی حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منشترا تا شرطن لح شرفی کتاب اللہ ہوا من شرطن لئی صفی کتاب اللہ مرہ سو بار قانون بنائے باطل ہے غلط ہے ناجائز ہے سی بخاری کتاب باب و باب ذکر, ذکر فی المسجد حدیث نمبر چار سو 56 اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب الب الب شرام ان حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچپن نبی سلاۃسلام کے واضح الفاظ ہیں ماں بال اللہ یشتاری منشتراتا شرطن لئی صفی کتاب اللہ فا وا بات و انشتاراتا میتا شرطن شرط اللہ ہی احق و اوسک اللہ کی شرط اللہ کا قانون اللہ کا اصول وہ زیادہ حقدار ہے کہ باقی رہے اور اس کی تیوار پیاری کی جائے اور وہی زیادہ مضبوط ہے تو اللہ رب العالمین نے جس وارث کو حصہ دیا ہے مرنے والا کروڑ مرتبہ اس کے لیے آک نامہ لکھے اور پوری دنیا کے میڈیا پر اس کو نشر کروائے اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون وہ زیادہ معتبر ہے اس کی زیادہ حیثیت ہے اس بندے کی کوئی وقعت نہیں کوئی حیثیت نہیں الہ العالمین کے سامنے یہ بالکل بے اوکاتا ہے اللہ کا وقار اور اللہ تعالیٰ کی قدر وہ پہچاننی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے ہاں باپ مومن ہے مسلمان ہے نمازی ہے زکات ادا کرنے والا ہے بیٹا منکر ہے ان کاموں کا کفر و شرک کی دلدر میں پھنسا ہوا ہے اس کو اللہ تعالی نے خود ہی آخ کر دیا ہے کہ یہ مومن موحد باپ کی وراثت کافر مشرک بیٹا نہیں لے سکتا لا یارسول کافر المسلم و للل مسلم ال تو یہ حقیقی اور اصل آک نامہ ہے جو اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری فرمایا ہے پھر آج کل ہمارے ہاں عموماً وراثت کی تقسیم کے دوران میت کی بیٹیوں کو محروم رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے یو سی کم اللہ فی مثل حظ مفل یہ اللہ رب العالمین کی وسیعت ہے پھر اسی طرح سورہ نساء کے آیت نمبر سات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے نَصِيبًا نصیب مردوں کے لیے بھی اس چیز میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتے داروں نے چھوڑا ہے خواہ وہ تریکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو عورتوں اور مردوں سب کے لیے حصہ متعین ہے اللہ تعالیٰ نے ترکے میں سے حصہ رکھا ہے تو ترکے میں سے حصہ خواتین کو بھی ملنا چاہیے دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے حکم ہے الہ العالمین کا کہ ان کو حصہ دیا جائے اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ کی جائے تو آج کل یہ بھی بڑی بیماری ہے کہ وہ معاف کروانے کی بڑی سوچتے ہیں بھائی اپنی بہنوں سے کہ جی انہوں نے کرے کا معاف کر دیا چھوڑ دیا وہ نہیں لینا چاہتی بڑے بہانے بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کا حصہ متعین کیا ہے آپ جب وراثت کی تقسیم کا وقت آئے اپنی بہنوں کو اپنے باپ یا ماں کے ترکہ میں سے ان کا جو حصہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھما دیں پکڑا دیں پھر اس کے بعد وہ بہن جس کو چاہے گیبا کرے گی خود استعمال کرنا چاہے گی خود استعمال کر لے گی جیسا اس کا ذہن آیا پسند ہوئی مردی آئی ویسا وہ کام کرے دی. پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے شادی شدہ عورت وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اپنا ذاتی مال بھی صرف نہیں کر سکتی شادی شدہ عورت اپنے خامد کی ایجادت کے بغیر اپنا مال ذاتی جس کی وہ خود مالک ہے اس کو صرف نہیں کر سکتی خرچ نہیں کر سکتی سنن نسائی میں بابو اتیمر بغیر اذن ہا حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ لا یوز المراطن ہی باتی ہا اضا مالا کا زوجا اس ہا کہ کسی عورت کے لیے اپنے مال کے اندر ہبا کرنا جائز نہیں جب اس کا خامد اس کی عصمت کا مالک ہو اسی طرح یہ حدیث سنن نبی داود کتاب البو بابنسی عطیت المر عطی بغیر زوجی حدیث نمبر 3546 کے اندر بھی آتی ہے اور سنن نبی ماجہ کے اندر بھی کتاب الحکام میں حدیث نمبر دو اٹھاسی بابی تو شادی شدہ عورت اپنے بھائیوں کو اپنا مال ہبا کرنا چاہے تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ تو خامد کی اجازت کا ہونا یہ ضروری ہے خامد سے اجازت لے اجازت طلب کرے پھر وہ اپنی جائیداد سے زیادہ سے زیادہ ایک سلو مال وہ صدقہ کر سکتی ہے ہیبا کر سکتی ہے وسیعت کر سکتی ہے اسے زائد نہیں باقی و کے لیے چھوڑے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا فرمان گرامی سعد بن ابی بکاس رضی اللہ تعالی والا جو آپ نے شروع میں سنا وہ بھی اپنے مال کی وسیعت کرنا چاہتے تھے صدقہ کرنا چاہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کم کر کم کر حتیہ کے سلوخ تک لے کے آئے خود کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الواع کے سال میری عیادت کی اور اتنا بیمار تھا کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا میں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالا گا بی من الب اما تارا بیماری کے ساتھ میری جو حالت ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آنا زو مالن میں بڑا مالدار آدمی ہوں واہ لا یاری سنی اللہ ابنا تنلی اور میری وارث صرف اور صرف میری ایک اکلوتی بیٹی ہے افاطا سدا کو بھی سولو سی اپنے مال میں سے دو تہائی مال میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں کر دوں فرمایا نہیں کہتے ہیں کو بھی شتری ہی چلو آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں ابایا اصول و سولو کثیر سلوس مال کا صدقہ کر اور یہ بھی بہت زیادہ ہے ان نہ کا ان تا کام کا اولاد کو غنی چھوڑ جائے تو یہ بہتر ہے کہ اس کی نسبت کے تو ان کو تنگ دست کر کے چھوڑ جا وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے تو وارسوں کے لیے بھی چھوڑ سارا صدقہ نہ کر دے زیادہ سے زیادہ سنس مال کا صدقہ کر سکتا ہے تو صحیح بخاری کتاب المنا کے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہجرات حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھتیس میں واضح الفاظ موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنا مال ہبا کرے صدقہ کرے وسیعت کرے سلوس سے زائد کی نہیں کر سکتا وہ رساک کے لیے پیچھے چھوڑے تو یہ دونوں باتیں ملہود رکھنی ہیں وہ بھی عورتیں بھی بیچاری ڈرتی ہوئی کہہ دیتی ہیں کہ چلو جی اب اپنے بھائیوں کو ہیبا کرتی ہیں بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں اور بھائیوں کو بھی بہنوں سے معاف کرواتے ہوئے کوئی جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وراثت میں حصہ متعین کیا ہے مقرر کیا ہے تو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے دینا چاہیے پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ جی ہمارا آج تک جتنا آج کی تاریخ میں ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے اس کے حساب سے ہماری بیٹی کا جو حصہ بنتا تھا وہ سارا ہم نے اس کو جہیز کی شکل میں دے دیا اب ہمارا مال بڑے یا کم ہو تو نہ ہم اس سے طلبگار ہوں گے نہ یہ ہم سے طلبگار ہوگی بوقتے تقسیم تو یہ بھی ہندوانہ ذہنیت ہے اور رسم و رواج ہے بالکل باطل اور غلط ہے پھر اسی طرح آج کل یہ وبا بھی بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ اپنی ہی زندگی میں اپنے وراسا میں مال کو تقسیم کرنا تو یہ بات یاد رہے اپنی اولاد میں جو بندہ مال تقسیم کرتا ہے زندگی میں وہ ترکہ نہیں تقسیم کر رہا وہ ہیبا ہے منیحہ ہے عتی ہے ترکے کے بارے میں جو قوانین ہیں وہ اور ہیں اور ہبا کے بارے میں جو قوانین ہیں وہ اور ہیں ترکے میں تو اللہ تعالی نے بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا حصہ دیا ہے کہ ایک حصہ بیٹی کو دو حصے بیٹے کو لیکن اگر ہبا کرنا ہو تو پھر ساری اولاد کو برابر برابر تو تریکا اس وقت بنے گا جب مال کا مالک مر گیا مال چھوڑ گیا تارے کا معنی ہوتا ہے متروکہ مال تو ابھی متروکہ تو نہیں ہوا مالک سر پہ بیٹھا ہے تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد میں تو سب کو برابر برابر دے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر برابر حصہ دے ساری اولاد میں برابری کرے سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرے والد کو میرے باپ کو کہا کہ میرے اس بیٹے نعمان کو کچھ ہبا کر مال خیر اس نے میرے والد نے مجھے کچھ مال تھوڑا سا ہبا کر دیا دے دیا وہ کہنے لگی لا عليه وسلم میں ایسے ہبا پر راضی نہیں ہوں گی جب تک نبی علیہ السلام اس ہبا کے گواہ نہیں بنے گے کہتے ہیں بچہ تھا اور نبی علیہ السلام کے پاس میرے والد گرامی میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے تو کہا کہ اس کی ماں بنتے روا نے مجھے مطالبہ کیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو, کو کوئی مال ہیبا کروں تو میں نے دیا ہے تو پھر اب میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ مال اس کو دیا ہے آپ نے پوچھا آ لاکن سواہ اس کے علاوہ اور بھی تیرے بچے ہیں کہنے لگا کہ ہاں نعم پوچھا کیا اوروں کو بھی دیا ہے کہا نہیں فرمایا لا تشدنی یہ ظلم ہے اور مجھے ظلم پر گواہ نہ بنا ایک روایت میں آتا ہے لا اشہدو الا جو میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا لا اشہد الا جورین میں جور اور ظلم پر گواہ نہیں بنتا تو صحیح مسلم کتاب الحات باب کرایتی تفصیلی بازی اولاد فی ہبا حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اور تیئیس اسی طرح سعم بخاری کتاب شہادت بابو لال شہدو الا جورن حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچاس جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اولاد میں ہبا کرتے ہوئے برابری کی جائے کسی کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت نہ دی جائے نہ ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے پر اور نہ ہی ایک بیٹی کو دوسری بیٹی پر نہ ہی بیٹیوں کو بیٹوں پر اور نہ ہی بیٹوں کو بیٹیوں پر تو یہ کام دین اسلام کے اندر ممنوع ہے برابر برابر مال تقسیم کیا جائے لڑکوں اور لڑکیوں میں بیٹوں اور بیٹیوں میں اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں مال بانٹنا چاہتا ہے تو برابر برابر مال بانٹے برابر برابر تقسیم کرے تفاضل یہ جائز نہیں مرنے کے بعد پھر یہ طرقہ بن جائے گا تو طرقہ اپنے اصول اور ضوابط کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا تو باقی کس وارث کا کتنا حق ہے کتنا حصہ ملتا ہے کیسے ملتا ہے تو یہ خاصا تفصیل طلب معاملہ ہے تو میرے خیال میں بنیادی سی اتنی معلومات کافی ہیں تو کسی کو اگر کوئی حاجت اور ضرورت ہوگی کوئی ترکے کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور سوال کر لے تو انشاءاللہ اس کی تشفی کرا دیتے ہیں کہ یہ مال اور یہ طریقہ کیسے کس انداز میں تقسیم ہوگا اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و توفیقی اللہ بلّا علیہ توکل تو و الی انید